اور پھر ہم نے اٹھایا مریم کے بیٹے عیسہ کو بات اہ نہ ہو جیل اور اسے ہم نے عطا فرمائی دیجیے بجالنا پھر قروب لذی نہ تباؤ ہو و رحمت اور جن لوگوں نے ان کی پیروی کی ان کے دلوں میں ہم نے رافت اور رحمت دل کی نرمی دقت قلبی اور رحمت ہمدردی مہربانی کا جذبہ جو ہے بہت کثرت کے ساتھ پیدا کر دیا وہ رحبانیت کا البتہ رحبانیت کی بدت انہوں نے خود ایجاد کی ماں کٹرنا آنے ہم نے نہیں فرض کیا تھا اسے ان پر کتبہ یک فرض کرنا کوتبہ لے کے مجھ سے آم یہ لفظ جب آتا کی حیثیت سے تو اس کا مطلب ہے کہ فرضیت کسی شے کی ماں کٹب نہ ہم نے نہیں لکھا تھا ان پر یعنی ہم نے فرض نہیں کیا تھا ان پر اس لیے کہ جب کوئی گئی تو گویا کہ وہ حتمی طور پر طے ہو گئی اس کی فرضیت کسی شب کو میں نہیں گئی. اضباد اللہ اس ٹکڑے کے دو جو ہیں وہ تعمیلات ہیں وہ میں بعد مج کروں گا فمار آؤ ہا ہمارے آیت فات الزین عامن مندوں اجرہ کثیر و یہ تقریبا نصف سے کم آئے تبھی ہمیں اس پر غور کرنا ہے لیکن جو اصل مضمون تھا اس پر گفتگو ہو چکی ہے اور اسے میں عشورت نہیں دوہراؤں گا لیکن ایک بات کی کمی رہ گئی تھی رہبانیت کے بارے میں اس کے پس منظر کے حوالے سے ایک بات تو میں نے خوب واضح کر دی تھی یہ جو پورا مضمون چلا رہا ہے سورہ حدیث کا جس کا نقطۂ عروج ہے انقلاب تکت ارسل حسول اللہ بل بیہ ناس ونزل نا ما کتاب المیان الحدیث سی باس الشدیف و مناف اللہ یہ ایک آیت جو میں نے کیا ہے بارہ میرے نزدیک دنیا بھر کے انقلابی لٹریچر میں اتنی جامع اتنی اڑیاں انقلابی عبارت ناممکن ہے کہ لیکن یہ کہ بہرحال یہ اعجازت ہے قرآن کا یہ چند الفاظ میں سمو دیا اسی کی شرح سورہ صف ہے رسول بال خدا اور پھر اس کی تمہید اس سے پہلے کتاب کا تذکرہ آیا اور آخری میں بات پھر وہی آئی آئی الدین انصار اللہ تو گویا کہ اسی آئے مبارک کی مکمل شرح جو ہے وہ سورہ صف ہے بارہ اس راستے سے ہٹانے کے لیے شیطان کا اغوا اور اضلاع یہ ہے جو لوگ ایمان کے راستے پر تقوی عمل صالح نیکی بھلائی اس پر آ گئے اب یہ کہ اگلا قدم ان کا جہاد و قتال کی طرف نہ جائے بلکہ انہیں خانقاہوں کی طرف غاروں کی طرف انہیں کہیں پہاڑوں کی گھفاؤں کی طرف ڈائیورٹ کر دیا جائے وہ جذبہ جو ہے ان کے اندر وہ جذبہ ظاہر بات ہے کوئی نہ کوئی تو آؤٹ لیٹ چاہیے اس جذبے کو کہیں نہ کہیں جو ہے روب عمل آنا چاہیے خاموش تو نہ بیٹھ... فارغ تو نہ بیٹھے گا میشر میں جنو میرا وہ جنو جب اندر پیدا ہو جاتا ہے انسان سے تو کوئی نہ کوئی تو اپنا ایکزٹ اور کوئی نہ کوئی آؤٹ لیٹ نکالتا ہے تو بجائے اس کے بھی اس راستے پر جائے اس لیے کہ جہاد اور قطار اور انقلاب کے راستے پر جائیں گے تو نظام باطل کو چیلنج کریں گے شیطان کو ظاہر بات رکھے مجھ سے اندیشہ ہے وہ جو ایک دوسرے جگ کی منزل سے چورا میں بھی جو علامہ اقبال نے کہا ہے کہ مجھے یہ اندیشہ ہے ہونا چاہے آشکار آشکار پیغمبر کمی کہیں یہ نظام لوگوں کے سامنے نہ آ جائے پھر تو ظاہر بات ہے کہ میرا جو بھی کاروبار اور دھندا چل رہا ہے دنیا میں اگر وہ نظام محمد صلی اللہ علیہ وسلم وہ کہیں لوگوں کے سامنے آ تو میرے لیے تو یہاں کوئی جگہ نہیں ہوگی اس لیے شیطان کے وا اجزال کی یہ شکل ہے کہ اس نے اس جذبے کو نیکی کے جذبے کو بجائے جہاد اور قطال اور انقلاب اور اقامت دین اور دین کو کا بول بالا کرنے کی جد وجہد نظام عدل و قسط کے قیام کی جدوجہد کی بجائے خانقاہوں میں اور مست رکھو ذکر و فکرے صبح گاہی میں اسے مختتر کر دو مزاج خانقاہی میں اسے یہ گویا کہ در حقیقت شیطان کا اغوا اور ہے یہ پس تو میں پچھلی مرتبہ بیان کر چکا ہوں لیکن ذرا اب اس میں ایک دوسرا پہلو بھی اس کا ہے اور وہ یہ کہ واقع القرآن حکیم میں بالعموم اور سورہ حدید میں بالخصوص اور پھر آگے چل کر اسی گروپ کی جو دوسری صورتیں ہیں ان میں پھر اور تفصیل کے ساتھ حیات دنیاوی کی مال و دولت دنیاوی کی جو مذمت آئی ہے اس کا ایک فطری نتیجہ بھی نکل سکتا ہے کہ جو خالص نیٹلیتی سے نکلے یعنی اس میں مدنیتی کا ہونا لازم نہیں ہے ایک تو یہ کہ شیطان کا اقوام اور اضلال ہے اور لوگ گریز کریں اور سب کی راہیں مجھ کو پکارے دامن پکڑے چھاؤں گھنیری سب کی راہوں کو چھوڑ کر جو ہے وہ ٹھنڈی چھاؤں کے اندر جو ہے سب راہوں کو چھوڑ کر ٹھنڈی چھاؤں کی طرف آدمی جو اس کا اپنا فیصلہ یہی ہو شعوری طور پر جو ہے وہ گویز کے راستہ اور فرار کا راستہ اختیار کر رہا ہو لیکن یہ کہ اس کا بھی امکان ہے اس کو پیش نظر رکھنا ضروری ہے کہ ہو سکتا ہے کہ ایک رد عمل کی شدت پیدا ہو جائے نیکنیتی کے ساتھ اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی جو ابتدائی ہماری ہیں ان کے بارے میں یقینا ہم کہہ سکتے ہیں کہ اس میں کسی بدنیتی کا کوئی دخل نہیں تھا بلکہ اصل میں ایک رد عمل تھا ان کے یہاں جو رد عمل ہے میں بعد میں بیان کروں گا اس پر میں سلویز کرنا چاہتا ہوں کہ تین چار پہلوؤں سے غور کیجئے جب دنیا کی زندگی کو کہا گیا اور پرانے مجید میں نوالو کتنی جگہ کہا گیا پورے حدیث میں بھی ہم نے پڑھا ممل حیات النیا اللہ بتاؤ غرو یہ دنیا کی زندگی تو سوائے دھوکے کے پڑے کہ کچھ ہے ہی نہیں حیات النیا نائم و لہم و زینتوں تکافر فل وداد کمل غیر کفار نبات ہو سم یزین خطرہ ہو مثبت غل سم یقون و خطامہ وفل آخرت عظام الشبیر کمل حیات دنیا اللہ بتاؤ اب یہ مذمت حدت کے ساتھ نفی ان دار الخرت لحیت خیابان اب اس کا ہو سکتا ہے یعنی آپ اس کے لیے ان لوگوں کی طرف سے ایک ایپالوجی کی حیثیت سے ایک معذرت کی طرف سے ہم یہ بات اپنے ذہن میں لا سکتے ہیں کیسل میں اس درج شدت جو ہے جس کو اقبال نے بھی استعمال کیا ہے کیا ہے تونے نے غرور کا سودا یہ متاائے غرور ہے جو بھی دنیا کے اندر لگا ہوا ہے وہ متائے غرور ہے وہ گویا کے دھوکے اور شراب کے پیچھے دوڑ رہا ہے اسی طریقے سے اسی سورہ مبارکہ میں سورہ خبیب میں فکنے کا تصور آیا ہے کن نقم فتن تم اور وہ فتنہ کیا ہے مال اور اولاد سے محبت کرنا ان دما مال حکم سورہ مناف کن رضحصیل تک اسی, اسی آیت کی جس میں کہ یہ مراتب اور مداری یہ لفاق کا تذکرہ سورہ حدید میں آیا ہے اسی کی آگے چل کر مفصل شرح سورہ منافقون آ رہی اور وہاں کیا فرمایا گیاد سورہ واضح طور پر بلکہ یہاں تک کہ ان زمین ازوا دے کو اولاد عموم معدوم اب یہ ایک حد تک تو اس پہ ظاہر بات ہے کہ ایک تصور سامنے آتا ہے اب اس میں بھی ایک طبی طور پر منصقی طور پر ایک امکان پیدا ہوتا ہے کہ کوئی شخص سمجھے کہ میں تو اس سلسلے سے کنارہ کش رہوں یہ چیزیں جو ہے فکنہ ہے مسائل ہیں مصیبت ہیں یہ تو دشمنی ہے بجائے دوستی اور محبت کے اس کا نتیجہ تو میرے حق میں دشمنی کا نکل سکتا ہے تو یہ بھی گویا کہ ایک ان کی طرف سے ایک اس معاملے کے اندر ایک اپالوجی گویا کہ ایک بادرک تھے اسی طریقے سے بخل اور شوہ کی جو مذمت آئی ہے جس طرح سورہ حدیب میں پھر سورہ تبادل میں سورہ منافقون میں بخل کی نفی ہو رہی ہے اور یہ کہ شوہ کی نفی کی جا رہی ہے خرچ کرو لگا دو کھپا دو سرد کر دو گویا کہ نجاست ہے دھو دو اس کو اپنے دل کو اس محبت سے اس کی نجاست سے پاک کر دو اور اپنا جو ہے ان سب کچھ اللہ کی رابط جو بھی ضرورت سے زائد ہے جس کی کہ آخر ایک انتہائی شکل حضرت ذر ذاری رضی اللہ تعالی علیہ کے آمیں نظر آتی کہ انہوں نے کہا کہ سونے چاندی کا تو ایک بھی ماشا کیا تولہ کیا رکی بھی اپنے پاس رکھنا متلقن حرام آخر وہ اللہ کے نبی کے رسول ہیں اور اتنے بڑے مخلص پر نیک کہ ان کے بارے میں حضور کی صنعت یہ موجود ہے کہ من کانا یسر ہو یزر علا ظہی صاف النزور اللہ صاحب علی ذر اگر کسی کی خواہش ہو کہ حضرت عیسیٰ کا ذہن اپنی آنکھوں سے دیکھ سکتے تو میرے ایک ساتھی یا بزرگ کو دیکھتے کہیں اور دور جانے کی ضرورت نہیں اس قدر نیک انسان لیکن یہ کہ ایک جو ہلو پیدا ہوا ان کے اندر اس کی مثال موجود ہے پھر حضرت عثمان کو انہیں مدینے سے نکل جانے کا حکم دینا پڑا اور وہ کہیں صحرا کے اندر ان کا آخری وقت آیا ہے اور اس وقت بھی ملامت کر رہے تھے اپنے آپ کو اپنی روزہ محترما پتنی بچاری نے کس طرح نبھا کیا ہوگا ان کے ساتھ اور کس طرح زندگی گزاری ہوگی اور اس وقت بھی وہ موت کے وقت کہہ رہے ہیں کہ میرے خلیل نے یہ کہا تھا یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کہ اے مسلمان ہو تم سانپ بچھو اپنے جیسے جمع کر لو گے مال و دولت دنیا میں بھی اسی کے اندر مبتلا ہو گیا اس غریب نے اس بیچاری نے کہا کہ کون سا سانپ اور بچھو آپ کو یہاں نظر آ رہا ہے فرمایا دیکھو وہ کٹورا رکھا ہوا وہ چمٹا پڑا ہوا ہے یہ سانپ بچھو نہیں یہ جو ایک رد عمل ہوتا ہے انسان پر اور دیکھنے کیسے ہو سکتا ہے کس چیز کو میں چاہتا ہوں کہ اس کو بھی ہم سمجھ لیں کہ یہ صرف شیطان کا اقبا اضلاع نہیں ہے نیک نیتی کے ساتھ بھی یہ معاملات ہو سکتے ہیں اسی طریقے سے جب آتا ہے قبل لینا اللہ کلیلا رسم ابھی کچھ بھی ہو کلیلا اور سیلا اور جیسے فرمایا و کانو کلیل مایا جات کا بہت ہی تھوڑا حصہ ہے وہ جو کہ وہ لیٹ کر یا سو کر گزارتے تھے یہ چیزیں ایسی ہیں کہ جن کی بنا پر میں یہ چاہتا ہوں کہ یہ بات سامنے رہے رہمانیت کا معاملہ جو دنیا میں آیا ہے اس میں شیطان کا اغوا اور اسلال وہ اپنی جگہ پر ایک فیکٹر ہے لیکن یہ کہ حیات دنیاوی مال و دولت دنیاوی جس کو اقبال نے کہا ہے کہ رشتہ و پیوند جو ہے دنیا کا یہ مال و دولت دنیا یہ رشتہ و پیوند یہ ساری جو ہے چیزیں ان کی جس طرح کی مذمت قرآن مجید میں آئی ہے آئی تو اس لیے کہ یہ مقصود نہ بن جائے ان کے اندر مشغول ہو کر اللہ کو نہ بھول جاؤ آخرت کو نہ بھول جاؤ ان کی محمت میں گرفتار ہو کر حلال کو حرام حرام کو حلال نہ کر دو اصل تو یہ ہے لیکن یہ کہ بہرحال جو شدت مذمت ہے اس کا ایک نتیجہ نیت لوگوں کے اندر بھی وہ نکل سکتا ہے کہ جو اس حریف میں ہم اس سے پہلے پڑھ چکے ہیں کہ تین صحابہ انہوں نے حضور کے بارے میں معلومات حاصل کی کہ کتنی آپ نماز پڑھتے ہیں رات کو کتنی دیر سوتے ہیں کتنے مہینے میں آپ ہر مہینے میں کتنے روزے رکھتے ہیں جب بتایا گیا انہوں نے کب سمجھا سلاست راہتے لیکن یہ کہ اس کے بعد ایک نے کہا میں تو ہمیشہ پوری رات کھڑا رہا کروں گا اپنی قبر مستر سے لگاؤں گا ہی نہیں دوسرے نے کہا کہ میں شادی وادی نہیں کروں گا یہ کخیڑ میں مول نہیں دوں گا تیسرے نے یہ کہا کہ میں تو ہمیشہ روزہ رکھا کروں گا کبھی اسٹار نہیں کروں گا تو حضور نے سردنش فرمائی بلایا آپ نہ تو ہوئے بلکہ معلوم ہوتا ہے آپ خود چل کر گئے ان کے پاس آپ نے یہ باتیں کی جب انہوں نے کہا جی نی تو بات صحیح پھر آپ نے کو ڈانٹا ہے وہ ہم پڑ چکے ہیں اب میں دوبارہ اسے نہیں دعاؤں گا تو یہی وجہ ہے کہ اس آیت کا جو دوسرا حصہ ہے اس میں رحبانیت کی نفی تو ہے شدت مذمت نہیں یہ میں نقطہ جہاں جس کو میں واضح کرنا چاہتا ہوں یہ ساری تمہیز در حقیقت اس بات کے لیے ہے کہ یہاں پر خود گویا کہ اللہ تعالیٰ ان لوگوں کی طرف سے ان کی جانب سے جو معذرت پیش ہو سکتی تھی اس کو اللہ نے خود بیان کر دیا ماں کٹمنا رضوان اللہ جو انہوں نے اختیار کیا وہ کیا بہرحال اللہ کی رضا دوری کے لیے ان کے سامنے مقصد کوئی اور نہیں تھا وہ بدریت ہی نہیں تھے نیت ان کی نیک تھی اگرچہ اس کی ایک تعویل کی گئی ہے دوسری بھی کہ ہم نے نہیں فرض کیا تھا ان پر مگر اللہ کی رضا جوئی حاصل کرنا لیکن یہ تعمیر دوسری ممکن ہے جبکہ درمیان میں سے ضمیر ہا کو نکال گئے جبکہ جملہ مکمل ہو جاتا ہے وہ رہبانی ہے تنف قزا نہ ہا رحمانیت کی بغت انہوں نے ایجاد کی ہم نے وہ ان پر فرض نہیں کی تھی جملہ تو مکمل ہو گیا اب یہ اللہ جو ہے التار ازمان اللہ اس اللہ کا تعلق کس سے ہے ایک رائے یہ ہے کہ ہم نے نہیں فرض کی تھی ان پر کوئی شے مگر اللہ کی رضا جوئی گویا کہ یہاں ہاں کو آپ کو نظر انداز کرنا پڑے گا درمیان میں سے ایک یہ ہے کہ مضمون تو مکمل ہو گیا کہ قرآن مجید نے رحمانیت کو بگت قرار دے دیا اور یہ بھی کہ ہم نے وہ فرض نہیں کی لیکن اس کے بعد الگار الباللہ انہوں نے جو کچھ کیا ہے یہ گویا کہ یہ یہاں پر اب وہ ایک استثنا القطے کی شکل ہو جائے گی کہ کیا باہر انہوں نے اللہ کی رضا رضاگی کے لیے میرے نزدیک یہی در حقیقت تعویل جو ہے صحیح تر ہے اگرچہ دونوں تعبیرات کا انکار موجود اور فرمایا فما رہا ہاں ہم رعایت یہاں پھر یہ دوسری گویا کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے وہ شدت مذمت کی کمی کا پہلو ہے کہ پھر انہوں نے اس کی پابندی بھی نہیں کی جیسے کہ اس کی پابندی کرنے کا حق تھا گویا کہ اگر وہ کفر ہوتا تو پھر یہ اضافی الزام ان کے اوپر آئٹ کرنا غلط ہو جاتا اس لیے کہ کفر کی پابندی کرنا جو ہے وہ تو کوئی مطلوب نہیں ہے اگر کوئی شہ ہرامے مطلق ہو تو اس کی تو پابندی نہیں کی گئی تو اچھا ہوا لیکن یہاں پر گویا کہ ایک دوسرا اضافی الزام کے طور پر آ رہا ہے تو اس سے بھی گویا کہ ایک طرح کی سند حاصل ہو رہی ہے کہ وہ چیز انہوں نے اختیار کی بہار کو کفر اور حرام کے درجے کی چیز نہیں تھی شدت تو ضرور تھا سب چیز انہوں نے اپنے اوپر کی ہے ہم نے وہ اوپر لازم نہیں کی تھی انہوں نے حز اعتدال سے تجاوز کیا ایک بلت ہے جو ایجاد کی ہے لیکن نیت ان کی نیک تھی اب اگر کسی نے اپنے اوپر یہ پابندی لگا لی ہو جیسے ہمارے ہاں فقہ کا مسئلہ ہے نسلی عبادت کی جب آپ نیت کر کے اس کا آغاز کر دیں اب وہ فرض کے درجے میں وہ وانی کے درجے دیں اب کو پورا کرنا ہوگا اس لیے کہ یہ نفری جو ہے نفلی روزہ آپ توڑ سکتے ہیں اگر اخفا کی نیت سے آپ نہیں ظاہر کرنا چاہتے ہیں، توڑ دیجیے لیکن اس کی پھر قدا نہیں پڑے گی آپ کو اس لیے کہ جب وہ شروع ہو گیا ہے تو اب وہ گویا کہ واجب ہو گیا کسی حوالے سے جب انہوں نے ایک چیز بہرحال کسی حرام شہ کا انتقاب انہوں نے نہیں کیا تھا اپنے اوپر اضافی پابندیاں عائد کر لی تھی آپ اس کی نفی کر دی اور یہی طرح حقیقت توازن جو ہے وہ اصل میں قرآن مجید کا اعزاز ہے جیسے صورت تغابل کی اسایت کے حوالے سے میں نے بارہا کہا ہے کہ یا یو الندین آموں ان نمین نظوا لکھوں اولاد لکھوں ایک طرف یہ انتہا ہے کہ اہل ایمان تمہاری بیوی اور تمہاری اولاد میں سے تمہارے دشمن ہیں ان سے بچو لیکن پھر اسے بیلنس کیا ہے وہ انتاف ہوں وہ تسپر اللہ بخر بھائی اگر تم واف کرتے رہا کرو اور چشم کوشی سے کام لو اور بخشتے رہا کرو تو اللہ بھی تو غفور و رہی ہے یہ ہے اصل میں توازن وہی تو معلوم یہاں کہ ایک طرف وداٹ بھی ہے اس کو وضاحت سے کہہ دیا برہمانی یا کبھی پیداؤں ماقٹب نہ آ رہی اور اسے اللہ تعالیٰ نے اعلان براد کیا ہم نے یہ ان پر فرض نہیں کی لیکن اس کے بعد کے دونوں ٹکڑے ایک تو ان کی طرف سے یہ کہ بہرحال انہوں نے جو بھی کیا کیا دیکھ لیا کسی علمت غار اسمال اللہ کی رضا کے لیے کیا ہے آخر یہ سختی آدمی کیوں جھیتا ہے یہ آسائی سے گھر کی کیوں چھوڑتا ہے نرم بستر چھوڑ کر کیوں جا کر راڑوں کے اندر جو ہے جہاں سانپ اور بچھوبی ہو بہوش ہو نہ معلوم کیا کچھ آدمی جاتا ہے تو جذبہ تو وہ دیکھنے ہی کا تھا لیکن یہ کہ محدود اعتدال سے تجاوز کرنے کے باعث اس نے شرک شکل اختیار کر لی پھر سما رہا ہفتہ رعایت یہاں یہاں پر اصل میں ایک رام نے اس کا مصوبیہ نکالنے کی کوشش کی ہے کہ پھر وہ اس کے حدود کا جو ہے وہ لحاظ نہیں کر سکے دیر نزدیک دور اسکار تعبیر ہے اصل بات یہ پھر پابندی کرنی چاہیے یہ بولا کہ ایک اضافی نظام ان کے اوپر بن رہا فمار آؤ ہاں ہفتہ رعایت یہاں انہوں نے اس کی پابندی نہیں کی جیسے کہ کرنی چاہیے اس کے لیے میں بجائے اس کے میں خود کو تفصیلات آپ کے سامنے بیان کروں وقت بھی نہیں ہے ضرورت بھی نہیں ہے مولانا محمودی مرحوم نے تفیب القرآن میں یہ جو کرسچین مناسب سزر ہے اس مقام پر ان کے حواشی ضرور پڑھ لی تھی انہوں نے دی ہے کہ کس طرح یہ تشدد انہوں نے کیا ہے جیسے کہ حدیث میں نے آپ کو کسی مرتبہ سنائی تھی کہ حضور نے فرمایا لا کشت جدو والا انسوچل فیشد دیکھو اپنی جانوں کے اوپر زیادہ تشدد نہ کرو کہ پھر اللہ تم پر وہ تشدد کر دے جو چیز تم اپنے اوپر خامخہ لاد لو گے اللہ پھر وہ بھی تمہارے ذمہ لگا دے گا اس لیے کہ پھر وہ جیسا کہ میں ابھی فلسفہ کر چکا ہوں نقلی عبادت شروع ہو جائے پھر وہ پانی کے دن میں تو پھر یہ کسی ہو جائے گی تو خامخہ جو ہے اپنے اوپر اتنا غیر کتنی بوجھ لادے کی بت یہ جب انہوں نے کیا فمار آؤ کی میں سے بڑی تفصیلات آپ کو معلوم کس انتہا تک یہ لوگ پہنچے اور واقعی تر ایسے لوگ بھی تھے ان میں سے جنہوں نے وہ پابندیاں نبھائی ہیں اور آدمی کے ہوں کھڑے ہو جاتے ہیں کہ کس کس طریقے سے انسان اپنے اوپر تشدد کر سکتا ہے یہ جو تپسیاں ہیں ہندوستان کے جوگیوں کی اور یوگیوں کی وہ بھی سن کر پہنچے ہیں جاتے لیکن یہ کہ ان کی تپسیاں ہیں حب سے دم ہے چالیس چالیس دن ایک شخص جو ہے قبر کے اندر دفن رہتا ہے اس نے پریکٹس کی ہے اس کی اپنی ریاضت ہے اس نے اس کے لیے مقصد پہنچائی ہے اپنے جسم کو آگے سے چاہیے ٹرین کر لیں اگر آپ ایکسرسائز کر کے دن بیٹھک لگا کر ڈامہ پہلوان بن سکتے ہیں تو اپنی جو ویل پاور ہے قوت راضی ہے اس کو سپیشل ایکسرسائزز کے ذریعے سے ڈیولپ کر کے آپ یہ ساری چیزیں جو ہیں گویا کہ آپ اس دنیا میں رہتے ہوئے بھی جو عالم عناصر ہے اس کے اوپر قابو یافتہ ہو سکتے ہیں یہ ساری چیزیں دیکھیں یہ شریعت کا راستہ نہیں یہ اسلام کا راستہ نہیں لا رحمانیت اپنے اسلام حضور جس راستے کو دکھانے آئے وہ راستہ یہ ہے بارہ یہ ہے میرے نزدیک ان اس آیت کے دوسرے دو ٹکڑوں کا جو اصل حاصل ہے کہ اس میں گویا کہ ان کے لیے ایک نرمی کی بات آ رہی ہے اللہ فاطین عامن اجرہ و منہم و من ہوں فاسکور تو دو بھی ان میں سے ایمان والے ہوئے یا ایمان والے رہے یا ایمان لے آئے یہ دو تعویلات ہیں اس کی عامن من یعنی جو ان میں سے ایمان پر قائم رہے جنہوں نے کہ اپنی ان پابندیوں کو جو بھی انہوں نے اپنے اوپر ہائٹ کی ان کو نباہا اور وہ لوگ تو وہ ہیں کہ ان کو فرمایا ہم نے ان کو ان کا عجراکار کیا وہ کثیروں میں گھوم پا لیکن ان میں سے بھی ظاہر بات ہے کہ یہ اتنی سختیاں اپنے اوپر ہائٹ کر لینا پھر ان کا نباہانا آسان کام نہیں ہوتا پھر اوپر گویا کہ پردہ پڑتا ہوا تجرب کا اور اندر عیاشیاں اور بدماشیاں ہو رہی ہوتی ہیں رنگلیاں منائی جا رہی ہوتی ہیں اوپر عنوان ہے راہم خانے کا اور اندر جو ہے جو کچھ ہو رہا ہے یہ کہانیاں ساری جیسا کہ میں نے کہا ہے سب معلوم بھی ہیں کسی دور میں جمعی سواگر جیسا آدمی جو ہے اور جو کہتے ہیں وہاں تو آئے دن امریکہ میں اگر آپ جائیں آئے دن کوئی نہ کچھ سکینڈل جو ہے ان لوگوں کا سامنے آیا رہتا ہے کہ اوپر سے یہ راہی بنے پھرتے لیکن قاصر کردار کیا اس حوالے سے یہ ہے کہ بہرحال اس کی تفصیل میں جانے کا موقع نہیں ہے کثیر و بن کی اکثریت ان کی فاسکوں پر مشتمل نہیں البتہ یہ جو عتینہ مند اللہ آمنوا عامن کا ایک مفہوم یہ دیا گیا ہے اس سے مراد ہے جو ان میں سے حضور پر ایمان مان لیا ہے تو ان دونوں وفائل کو ذہن میں رکھیے گا اس لیے کہ اس کا تعلق جو اگلی عائد کے ساتھ ہے لیکن چند منٹوں میں میں ایک بات آپ آپس کرنا چاہتا ہوں کہ یہ جو متبعین مسیح کے مقابلے میں جو مسلمانوں میں رہبانیت آئی ہے میرے نزدیک وہ بدر جہاں زیادہ قابل مذمت ہے عیسائیوں کی رحبانیت ہے یہ میں بہت شدت کے ساتھ باضور دے کر یہ بات کر رہا ہوں اس کی وجہ کیا ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ اگر ہم جو عیسائیوں میں رہمانیت آئی ہے اس کا پس منظر دیکھیں تو تین اسباب وہاں موجود تھے جس کی وجہ سے ہمیں نظر آ رہا ہے کہ وہاں رحمانیت کا آنا وہ یا کہ ایک فطری رد عمل بھی تھا شیطان کے اروا اور اضلاع کے اور نبم ایک کتنی رد عمل بھی تھا وہ کیا ہے نمبر ایک یہود کے علماء کا جو کردار سامنے تھا اس وقت حضرت مسیح علیہ السلام کے جو متبعین بنے اس کی ایک نفرت اس کا ایک ریئیکشن دنیا داری کی انتہا جسے کہا جائے وہ یہود کے علماء اس میں مبتلا ہو چکے ہیں جس کا نقشہ کے حضور کی ایک حدیث میں بھی آتا ہے کہ اس امت کے آخری دور میں بھی ہوگا کہ علماؤ ہوں شر اللہ سے کہتا سماعت ان کے علماء جو ہیں وہ آسمان کی چھت کے بدترین مخلوق پر ہیں یہ شکل جو ہے موجود کتنے گدے عام بھی ہوتا ہے اس کا جو ان ہوا اس سے بھی اہم بات یہ ہے کہ حضرت مسیح نے شادی نہیں کی حضرت یاہیا نے شادی نہیں کی دونوں کی زندگی کس اعتبار سے اور یہ ظاہر بات ہے ان کے لیے آئیڈیل ہے اسوا ان کے لیے تو وہی عیسائیوں کے لیے اسوا اگر ہے تو حضرت مسیح کی ذات ہے اور دی فرام آف دی ولڈرس ڈان دی بیپٹسٹ حضرت یا سرا تو سرا دونوں مجرد میں شادی نہیں کی تو گھر گھرستی کا تصور ان کے یہاں گویا کہ اس اعتبار سے ان کے لیے یہ بنیاد موجود تھی کہ وہ رحمبانیت کی طرف جو ہے وہ ان کا طنز عمل ہو جاتا ان کا روخ ہو جاتا اس لیے کہ حضرت مسیح اور حضرت لاہیا دونوں کا معاملہ ہی ہے پھر یہ کہ حضرت مسیح علیہ السلام کی حیات میں وہ جہاد اور قتال کا مرحلہ آیا ہی نہیں یعنی جدھر وہ اصل میں جانا چاہیے جذبات وہ مرحلہ آیا ہی نہیں اس میں کوئی کوتا ان کی نہیں ہے ریسپانس ملا نہیں کہ اتنی جمعیت ہو جاتی کہ پھر جہاد اور قتال کا مرحلہ آتا ان تین اسباب سے اگر متبعین مسیح میں رحمانیت آئی ہے تو اس کے لیے بہت سی اپالوجی موجود ہے بہت سی معذرت جو ہے وہ ہم پیش کر سکتے ہیں اس کے برعکس حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے معاملات جو ہے تین اس اعتبار سے کس قدر کنٹراسٹ کے حامل ہو نمبر ایک یہ کہ آپ نے جہا خود جامع اور متوازن زندگی بسر کی ہے بھرپور ترین گھریلو زندگی آئنی زندگی کتنے نکاح آپ نے کیے نو نو ازواج متحرات میں ایک وقت آپ کے نکاح میں رہے اب اس رسول کی امت میں بھی اگر تجرد کی زندگی کو کسی درجے میں بھی کوئی اعلیٰ درجے کی روحانی زندگی قرار دیا جائے تو ان کے پاس کوئی اپالوجی موجود نہیں کوئی معذت موجود نہیں جس رسول نے تمبی کی ہے ہم نے کہا حکم جس نبی کی تبدیل یہ ہے کہ من رضے بانگ سنتی فل ایسا تو اتنی شدید تمبیحات موجود ہیں پھر حضور کی اپنی سیرت کی جامعت ہے اس کا توانل ہے اور پھر یہ کہ قتال کا حکم جو ہے توادن کے ساتھ کہ یہ قتال جیسا کہ حدیث ہم نے بارہ پڑھی ہے یہ قتال جو ہے یہ جاری رہے گا جس دن سے کہ مجھے اللہ نے جو ہے محوث کیا ہے اب یہاں دیکھ کر وہ آخری دور میں جبکہ مسلمان قتال کریں گے دجال کے ساتھ اس وقت تک یہ قتال جاری رہے گا کوئی اس کو جو ہے منسوخ نہیں کر سکتا تو معلوم ہوا کہ وہ راستہ ہماری عمر کے لیے تو کھلا ہوا تھا جو وہاں شروع ہی نہیں ہوا اس راستے کے کے مستقیم کی اور تمام کمار اس کے تمام جو بھی ہو سکتے تھے سنگھائے ویل ان کے اس طرح ہونے کے باوجود اگر ہمارے یہاں یہ رحبانیت کی طرف جو ہے رجحان پیدا ہوا ہے تو جو بات میں نے آج کی ہے وہ یہ نوٹ کر لیجئے کہ بدر جہاں زیادہ قابل مذمت ہے مسلمانوں کی رحبانیت کا معاملہ حضرت مسیح علیہ السلام کے مطمئین کی رحبانیت کے مقابلے میں اگرچہ اس موضوع کا بھی ایک حصہ ہے جو رہ گیا ہے میں عبد الشت میں اسے مکمل کروں گا بارک اللہ علی ول فی قرآن العظیم و نفا علی ویا کو ملایات ہوتی ہے